بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے او لکھ مز مزم ہر ضیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جَمَعَ مَالًا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 جھونک دیا جائے گا مل پاما اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا چیز ہے نار اللہ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے تطلع جو دلوں تک جا پہنچے گی بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے مدد یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں